أعوذ بالله من من همزه ونفه ونفه قد خلت من اوز بلّہ نا سل مکین تحقیق گزر چکی مین قبل کم تم سے پہلے چنان کئی طور طریقے تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے فقیر فی الارض ارب چلو زمین میں فنزورو پھر دیکھو گئی فات آصبت المقدین کے جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور ان کی نافرمانی سے توبہ اور بخشش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 اور نافرمانی سے توبہ کرنے کے لیے گزشتہ امتوں کے واقعات پہ نظر دوڑانے کی ترغیب دی جا رہی ہے یہ سابثہ امتوں میں سے بھی جو لوگ اللہ کے بازی نافرمان تھے دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا اور جو مسیح و خرم بردار تھے اللہ نے اسے کیسے انہیں کس طرح کے انعام و اکرام سے نوازا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 اور تم ہمت ہارو لا تاہ کمزور نہ بنو ہمت نہ ہارو ولا لا غم نہ کھاؤ غم نہ کرو وہ انتمل اور تم ہی غالب ہو ان تم تم اگر تم مؤمن ہو یہاں پر جو اللہ کچھ نے فرمایا ہے وہ انتمل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 ایمان والوں کو دیا ہے چاہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں یا اس سے پہلے ادوار کے لوگ ہوں سابقہ امتوں میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے دیکھو کہ جانے والوں کا انجام کیسا ہوا تو ان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سابقہ امتوں کے سے لوگ وقتی طور پر تو ایمان والوں پر غالب آ جاتے لیکن پھر آخر اللہ نے کافروں کو نبیوں کے باغیوں اور نافرمانوں کو نیس و نابور کر کے ایمان لانے والوں کو ہی غلبہ عطا کیا ہے <تصفح> اسی طرح اس سے دوسرا غلبہ علمی غلبہ اگر مراد لیا جائے تو وہ ہمیشہ اہل ایمان کو ہی رہا ہے کفار کو کبھی حاصل نہیں ہوا حجت و برحان اور دلیل کا جو غلبہ ہے دلی میدان میں وہ ہمیشہ اہل ایمان کو ہی ملا ہے اہل ایمان سے غالب کبھی نہیں ہو سکے نہ ہو سکتے ہیں اہل باتیں ایم سستم کرسن فقد مسل قوم کرفن متلا ایم سستم کر اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے فقد مستل قوم کرسن متل تو قوم کو بھی اسی جیسا زخم پہنچا ہے وہ الْأَيَّامُ ایام بَيْنَ رحابین اور یہ دن ہیں کہ ہم انہیں بدلتے رہتے ہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان ولی اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے وہ یہ تقیدہ اور تم میں سے باغ کو شہید بنائے واللہ لا يحب اور اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا ولیم اللہ اللہ امنوں اور تاکہ اللہ تعالیٰ چن لے خالص کر لے بات کر ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ یم کافرین اور کافروں کو مٹا دے یعنی کے دن مسلمانوں کے ستر افراد شہید ہوئے فتح ہوئے اللہ سبحانہ و تو فرماتے ہیں لو اگر تمہیں زخم لگا ہے تو قوم کو یعنی مشرقوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگا گھر کے ان کو زخم بڑا لگا مسلمانوں کے جو شکر شہید ہوئے ان کے سکر مارے گئے مردار ہوئے اور سکر قید بھی ہوئے تو اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے الرب الجالم لڑائی ڈول کی طرح ہے اس میں باریاں ہوتی ہیں جس طرح کنویں سے پانی نکالنے والا جو ڈول ہوتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے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 یہ دن ہے کہ ہم اسے لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں جن کے عہد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا یہود اور منافقین کے سامنے وہ اپنی جگہ تھے وہ منافق ہوئے تو تھے نا تین سو بندے لے کے وہ نکل آئے تھے میدان چھوڑ کے پہلے ہی باقی سات سو رہ گئے اور تین ہزار کے ساتھ مسلمانوں نے پھر مقابلہ کیا تو ان کے ترمے جو تھے وہ مزید دل کو دکھاتے اور رنجیدہ کرتے منافع کہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور حزیمت کیوں اٹھاتے یہ رحم کے کھاتے اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ سدا شکست تو بدلتی رہتی ہے وہ تو اگل بگل ہوتی رہتی ہے یہ حق اور نا حق کا معیار نہیں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 بہت سے لوگ مارے گئے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس کا خصو نہ ہم بھی اتنی تم کو اللہ کے حکم سے کاٹتے گرے جا رہے تھے تو مسلمانوں نے بھی کافروں کو اہم کے میدان میں خوب کاٹا ہے ایسا کاٹا ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے تھے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاس دیر ان داروں کا دستا مسلطیا مطلب تھا دھرے تھے ان میں سے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے وہ بادی ایک مرتبہ وقتی طور پر پلٹ گئے لیکن پھر دوبارہ مسلک اس جنے ہوئے اور حملہ اگر کافروں کو مار بگایا وہ میدان میں ٹہر نہیں سکے بلکہ میدان چھوڑ کے بالآخر کافروں کو جانا ہی پڑا یعنی مارکے کے درمیان میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا جب وہ مسلمان وہ ڈرے سے نیچے اترے اور پیچھے سے حملہ ہوا اور سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا اس سے پہلے بھی تفصیلہ ہی اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے اور بعد میں بھی دن آخر اللہ نے غلبہ مسلمانوں کو دیا اور کافر دب دبا کے بھاگ گئے میدان اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو پکے تھے اور جو منافق تھے ان کے درمیان تمیز ہو گئی احد کے نتیجے میں منافقوں کو مسلمانوں سے اللہ تعالی نے الگ کر دیا بلیہ رم اللہ اللہ دینا <آمَان> یہ اس لیے ہوا مسلمانوں کو تھوڑی سی حضیمت کا سامنا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان رابر کو جان لے ایمان والے ہیں کون اور منافع کون ہیں کھل کے سامنے آ جائیں ویت کا قدا بالکل اور اللہ کے ہاں بہت بڑا شرط ہے شہادت کا وہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دینا چاہتا تھا کفار کی اس آردی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرقوں کو پسند کرتا ہے واللہ اللہ اللہ یاد الظالمی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ولیمشینہ آمن و فل کافی رین اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص کر دے اور چوتھی وجہ یہ کہ یم خل کافر کو اللہ تعالیٰ مٹا دے کہ دوبارہ وہ اس طرف رخ کرنے کا نام نہ نا لے تو پھر غذبۂ حضاب کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کافروں نے دوبارہ رخ نہیں کیا مدینے کا احزاب کے بعد یہ اللہ سبحانہ ہوا کہ کے مقاصد تھے اب حصب تم انسد قبول چننا تھا کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولم اللہ دینا جا ہر مستقابرین جبکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم نے سے جہاد کیا و یا اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان دے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 مگر ان کے افراد حادث ہوتے رہتے ہیں جیسے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اضلی ہے پیدا کرنا یہ پیدا کرنے والی صفت اللہ تعالیٰ کی اضلی اور ابزی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے لیکن افراد کو پیدا کرنا یہ حادث ہے سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اضلی اور ابزی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل جو من ہوا کی شان اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے خالق تو اللہ تعالیٰ روے اول سے ہے ازل سے ہی ہے خالق خالق ہونے کی شفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ سے ہی موجود ہے لیکن مخلوقات کو پیدا کرنے کا خیل یہ وقتاًً فوقتاً ہوتا رہتا ہے یعنی صفت جاننا صفت سننا صفت دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سفتیں اضلی اور ابدھی ہیں لیکن اس اضلی اور ابدی صفت کے جو افراد ہیں وہ حادث ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں جیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاجستانی اللہ ہو گو لڑیا تھی تو جا بھی روکا کی روکی ہار وید اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت پیش کر رہی تھی اللہ کو شکوا کر رہی تھی اب یہاں پہ کیا کہا ہے تھا کاجستانی اللہ اللہ نے سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات, کو سن, عورت کی بات کو سن لی تو اللہ تعالیٰ کی صفت سننے والی یہ تو اگنی ہے قدیم ہے لیکن اس عورت کی بات سننے والا پھر وہ اس وقت رو ہوا جب اس عورت نے بات کی ایسے ہی معاملہ علم کا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن آپ کی علم جو ہے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 بیام رین اور اللہ صابروں کو صبر کرنے والوں کو بھی جان لے خلاصہ کلام یہ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی ایسی جنت میں اعلیٰ مرتبے مل جائیں گے یعنی جب تک اس قسم کی آزمائشوں سے نہیں گزرو گے آزمائشوں کی گھٹیوں سے نہیں گزرو گے ان میں پورے نہیں ہو گے تو جنت میں اعلیٰ مراتب آلہ مقام اعلیٰ مرکزے وہ حاصل نہیں کر سکتے جنت میں اعلیٰ مرتبوں کے حصول کے لیے آدمیشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے ادمائشوں میں پورا اور, اور یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے مل قبلی انکل قلنے سے پہلے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 تو اب جن لوگوں کو جنگے بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا وہ تمنا کرتے تھے کہ ہمیں بھی دشمن سے مقابلے کا موقع ملے ہم بھی راہیری کا جہاد کریں اور اللہ کے دین کی شربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کریں یا ہم بھی شوہدا والا درجہ حاصل کر لیں بدر بھی لوگ شہید ہوئے تھے مسلمان تو یہ حسرتیں دلوں میں لیے بیٹھے تھے کہ ہمیں موقع ملے ہمیں بھی جہاد کرنے کا اللہ تعالی موقع دے تو ہم اپنی جان پر ہیل جائیں تو جگہ اہر میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے اور بال بھاگ نکلے اس آئٹ میں صحابہ رام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آرزوں کے مطابق اب یہ موقع آیا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ یہاں پوری جمان مرضی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور پامردی کا سکوت دیتے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی بدھ جھیڑ کی تمنا نہ کرو یہ نہ خواہش کرو کہ جان ہو اللہ کا کہ جانگ ہو یہ تمنا نہ کرو لیکن اگر جنگ ہو جائے تو سچ لوٹو پھر ڈٹ جاؤ پھر سابت کردی نہیں کھاؤ پھر پیچھے نہ ہٹو صبر کرو اور جان لو